کتاب کا نام اور ڈاؤن لوڈنگ لنک بتا دیں پلیز تو یہ آپ کو بتا دیں گے حمزہ اقبال آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے ملک کا کم... جی ملک کامران صاحب آپ کو یہ بتا دیں گے حمزہ اقبال آپ کو لینے دیں گے ٹھیک ہے جی حمزہ اقبال ٹھیک ہے نا آپ سب کے لیے چھوڑ دیجیے گا کتابیں جن کے پاس نہیں ہیں تو وہ کل سے اپنی کتابوں کا انتظام کریں میں تو آج پوچھا بھی نہیں ابھی تک کتاب کا کن کن کے پاس کتابیں موجود ہیں انسپیک اور شکائب دونوں بتائیے ہر ایک بتائے کیا موجود جس کے پاس موجود ہیں وہ لکھ دیں موجود جی انسپیک جی آپ کے پاس حمزہ اقبال کے پاس موجود رومان کے پاس موجود ماشاءاللہ جی اچھا نوری ایمان کے پاس موجود امکا شان عائشہ خان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 بلاغت اور ایسی وسعت ہے زبان کے اندر کہ انسان سوچ نہیں سکتا تو انشاءاللہ شاء اللہ من جدہ و جدہ جو جتنی کوشش کرے گا وہ ان شاء جائے گا ہمارے ایک استاد ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو جتنے ڈنٹ نکالے گا وہ ایسے ہی ایک دم سے کامیاب ہو جائے گا تو یہ ہے میدان اس کے اندر جو جتنی جان مارے گا وہی آگے نکلا چلا جائے گا اور کامیابیاں جو ہیں نا اس کے قدم چومیں گی تو اس لیے اپنی کوشش سب سے زیادہ ہے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 طریقے سے اور اسی طریقے سے انہیں اصولوں کو اپنے اس میں استعمال کرتے ہوئے پوری کتاب پڑیں گے اور پوری کتاب کو پڑھیں گے انشاءاللہ شاء تعالیٰ سب تیار ہیں نا اس کے لیے تو ضرور اس کا مطالعہ کر کے آئیے گا اور کتابیں ہر ایک کے پاس موجود ہونی چاہیے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ باقاعدہ ثبو ہوا کرے گا کبھی بھی ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا اللہ یہ کہ جب ایسا کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو ہو جائے لیکن ان شاء نہ کریں